دیا کا کہ ڈرائیور کہاں کا وہ تو بھاگ گیا پتہ نہ چلا کہا یہ میرے بیٹے کی لاش ہے خون نالیوں میں بہ گیا پیٹ پھٹ گیا وہی باپ جو شادیوں میں خوشی ہوتا خوشیوں سے ہنساتا وہی باپ جو بیٹے کی پیدائش میں خوشیاں منا رہا تھا وہی جو چککے تباہ سے لالا کرو بینڈ بازے لالا کے نچوا رہا آج اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتا تو خون کے آنسو سے روتا ہے آنسوس کے رکنے کا نام نہیں لیتے اسی گاڑی بلائی جا رہی ہے ایمبولینس جلدی لاؤ میرے بیٹے کی لاش کو میرے گھر تک پہنچاؤ ابھی لاش کو اٹھا کر گھر تک پہنچایا ہی جا رہا تھا ابھی گاڑی پہ رکھا جا رہا تھا کہ پولیس والے پہنچ جاتے اب اس لاش کو آئے اس لڑکے کی تمہارے حوالے نہیں کیا جا سکتا ہے اس لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا اس لاش کی چیڑا بھاڑی ہوگی اور جب تک میڈیکل رپورٹ جب تک جب تک یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہ آ جائے تمہارے حوالے نہیں کیا بدنسیب ہے لگائے گئے اور اس کے بعد کے حوالے کر دیا گیا گھر میں لاش آئی بی بی مہینے کی حمل سے ہے یہ وہ حمل ہے پیٹ میں جو اس باپ نے بیٹے کے حمل کو دیکھا نہیں ہے Oh, اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بینڈ بازے بجوانے والوں اور عقیقے کے موقع پر چکے اور ہجڑے بلوانے والوں سو جی پچیس سال کا تیس سال کا تمہارا بیٹا شادیوں میں بینڈ باجے کے بعد جب مرتا ہے تو تب بھی تم بینڈ باجے بجواتے ہو لڑکی کے گھر بارات لے کے جاتے ہو بینڈ باجے کے ساتھ ارے لڑکی کے گھر بینڈ باجے کے ساتھ جا سکتے ہو تو تیرا بیٹا مر کے اس گھر میں جا چکا ہے تو کم سے کم اس کے گھر قبرستان کی طرف بھی بینڈ باجے بازے کے بعد باپ کو نہ ہجڑے یاد آ رہے ہیں نہ جن کے یاد آ رہے ہیں نہ تنا بھی یاد آ رہی ہیں نہ باپ کو وہ بینڈ باجے والے یاد آ رہے ہیں باپ نہا رہا ہے دھو رہا ہے خور کے خورکی آسرو رہا ہے حکم ہوتا ہے بدبو دینے لگے گی جلدی لے چلو جلدی لے چلو ایک بڑا تھا میدان ملا اس میدان میں بیٹے کی لاش کو رکھ دیا گیا آج اس باپ سے اس کا بیٹا دور ہے اس لاش کے قریب باپ نہیں ہے آج وہی تو ہزار روپے کی عمامت کرنے والا مولوی ہے آج اسی کو بلایا جا رہا ہے جس کو کل یہ تانے دیا کرتا تھا ایک ہزار روپئے ملتا ہے کیا فائدہ مولوی بنانے سے آج اس لاش کے جتنا قریب وہ مولوی ہے جنازہ پڑھانے والا اتنا قریب اس کا باپ بھی نہیں ہے یہ باپ محبوب اپنے بیٹے سے وہ مولوی قریب ہے مولوی صاحب جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کہتے ہیں آئے اس لڑکے کے باپ اگر آج میں نہ ہوں تو کیا ہوتا تو میں پکڑ کے لایا جاتا کہ آج تو اتنا مجبور ہو اتنا بے بز ہے کہ میرے بغیر جنازے کی نماز پوری نہیں ہو رہی ہے تانا مارتے دو ہزار روپے میں امامت کا آج تیرے بیٹے کا ہسلی دوست کون ہے اللہ اکبر آج وہی بیٹا دعا کر رہا ہے اللہ پہ چڑھ گیا اچانک موت یہی اللہ کی رسول پر اچانک جانے والی موت سے پہلے میں کمل کر لو اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نئے کمل کرتے ہیں کسی کو پتا ہے اچانک موت آئے گی اچانک موت اللہ نے روح رحم مادر سے ڈالی اللہ نے روح ڈالی رحم مادر میں پہنچی نو مہینے کے بعد وہ بیٹا بیٹی بن کے پیدا ہوا ایک دن وہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا اور اچانک اس کو موت آ گئی کیا صدمہ ہوتا ہے باپ سے پوچھو باپ مرتا ہے صدمہ پوچھو آج ہمیں کل ہم لوگوں میں سے کون رہے کون نہ رہے سدما پوچھو میرے پیارے ساتھیوں اچانک موت جیسی آتی ہے سونا لہرے والوں کو کیسے موت آئی اچانک آ गई ओ کو موت نے کسی के साथ وفاداری نہیں کی ہے لوگ اگر دنیا سے چھوڑ کر ہندوستان میں آ جائیں اور ہندوستان کی دھرتی پوچھے پاکستان میں آتی تھی چلایا ہوں آئے ہندوستان تو مجھے سرو دے دے میرے اندر موت نہیں میرے اندر موت نہیں آنی چاہیے ہندوستان کی دھرتی پکار کے کہے گی بڑا بے ہے سعودیا چھوڑ کے چلا آیا انگلینڈ چھوڑ کے چلایا امریکہ چھوڑ کے چلایا تورے ہندوستان کا اتہاس اور تاریخ نہیں پڑی ارے دھرتی نے تو راجیو گاندھی کو نہ چھوڑا اندرا گاندھی کو نہ چھوڑا مہاتما گاندھی کو نہ چھوڑا ابوال کلام آزاد کو نہ چھوڑا پھر دیکھتے میں گیا پاکستان کی دھرتی نے پوچھا کیوں چلایا کہنے لگا کہ شاید یہاں مجھے موت نہ آئے کا تھی جنرل کی تاریخ نہیں پڑی ہے وہ دو گز زمین بھی نہ ملی زمین و آسمان आसमान के ہی میں مار ڈالا گیا پھر وہ نیچے گرا اس کو اس کے دانتوں سے پہچانا کیا تو نے زلفکار علی بھٹٹو کی داستان نہیں پڑی کہ اس کو راتی ہی رات سولی پہ لٹکا دیا گیا کیا تو نے یحییٰ خان کا دور نہ دیکھا اس کو بھی مار ڈالا گیا کیا تو نے ایوب کا دور نہیں دیکھا ہماری زمین نبی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی پھر تو کیوں چلا بھاگتا ہوا امریکہ میں گیا اس نے بھی اپنی داستانیں سنائیں بھی کوئی نہ بچ यहां भी कोई ना बच सका भागना हुआ गया अम مکہ کی طرف مدینہ کی طرف بھاگتا ہوا گیا سعودیہ کی سرزمین سے کہتا تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے سعودیہ کی سرزمین جواب دیتی ہے کی تاریخ نہ دیکھی اس کے بھتیجے کی تاریخ پڑھی ان سے پہلے والوں کی تاریخ نہ پڑھی ہم نے بھی کسی کے ساتھ وفاداری نہ کی ہے اور مکہ اور مدینہ کا سوال تو مدینہ کی دھرتی جواب دیتی ہے ہم نے تو کائنات کے سب سے افضل انسان جناب حمد رسول اللہ کو نہ چھوڑا تجھے کہاں سے چھوڑ دیں گے ہم تج پر کہاں سے رحم کریں گے اور حضرت فاطمہ کو ہم نے نہیں چھوڑا حضرت علی اور عثمان کے ساتھ ہم نے وہ نہیں کی تو تجھے کہاں سے چھوڑ دیں گے بڑے بڑے محلوں میں چلے جاؤ بڑے بڑے ستونوں میں گل جاؤ موت تمہیں ادھر بھی آپ پکڑے گی موت تمہیں ادھر بھی لے لے گی دیکھیے پانچ چیزیں ہو گئی نا دو چیزیں اور مختصر سے بس ہمارا دس منٹ باقی ہے آٹھ منٹ ہم ذرا بتا دیتے ہیں آہ, تو میں آپ کو صاف دو چیزیں اور ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں. پانچ چیزیں ہو گئی امیر ہو تو غریب ہونے سے پہلے عمل غریب ہو تو امیر ہونے سے پہلے عمل دو چیزیں امیر ہو تو غریب ہونے سے پہلے ایک غریب ہو تو امیر ہونے سے پہلے دو تندرست ہو تو بیمار ہونے سے پہلے تین جوان ہو تو بحفہ آنے سے پہلے چار اور اچانک آ جانے والی موت سے پہلے پانچ چھٹی چیز ابھی دجال ضرور کانے دجال کے فتنے سے پہلے ابھی دجال کانا دجال دجال سمجھتے ہو دجال وہ جس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کانا دجال وہ سب سے کہے گا میں خدا ہوں لوگ کہیں گے اگر تو خدا تو میرے باپ کو زندہ کر وہ شیتان کو بھیجے گا قبرستان کی طرف اور کہے گا اس کے باپ کی شکل میں آؤ وہ اس کی باپ کی شکل میں شیتان آئے گا اور یہ کہ باپ کی شکل میں شیتان تمہارا باپ ہے وہ کہ ہاں یہ لوگ ایمان لے آئیں گے تھوڑا تھوڑا ایمان لائیں گے جو کافر منافق ہوں گے وہ ایمان لائیں گے حالانکہ وہ شیطان ہوگا جو اس کے باپ کی شکل میں آئے گا لوگ اس پر ایمان لائیں گے جان جب گا نیکیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تب تم نیک عمل کرو گے جب نیکیوں کے دروازے بند ہو جائیں اس لیے کانے دجال کے فتنے کے رو نما ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو اور آخری چیز بتائیے اوسا قیامت کے فتنے سے پہلے قیامت قیامت لال تاز واضح کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا صاحب مصدد احمد کی روایت ہے حضرت مریم کی نیکیاں تولی جائیں گے تو عیسیٰ چھپ جائیں گے اور عیسیٰ کی نیکیاں تولی جائیں گے تو مریم چھپ جائیں گی کہی میرا بیٹا مجھ سے سوال نہ کر بیٹھے نیکیوں کا حالات بڑے ناکستہ بے ہوں گے اس دن انسان کہے گا یو میں یفر مرو مناخی و امی و آمی و صاحبتی و بنی لکو